علی والسلام اللہ يا رسول اللہ علی قیا نبی يا قیا نور اللہ والسلام الواء يا صفحہ ایک سو تریسٹھ ون يا نور الله. مجمع جلد صفحة 163. حدیث مجمع سترہ ہزار بائیس ون سیون زیرو ڈبل 17022 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل قابل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی وبارک وسلم نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے رے آلم یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سالت وسلم کا یار اللہ اصول تو وسلم کا یا حبیب اللہ جب تن چاند تارے جھیل ملا جائیں گے تلک جشنِ ملا ہم منانے جائیں گے حشر تک جشنِ لاد ہم مناتے جائیں گے مباق کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے ہر عالم بھی وسلم ماہر ابی الابل میں ہمارے آقا علیہ السلۃ السلام کی بارہ تاریخ کو صبح شادی کے وقت پیر شریف کے دن آمد ہوئی الحمدللہ اور اوساف مصطفیٰ ہم سن رہے ہیں سلسلے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسما نام مبارک ستر سیونٹی آپ کے نام ایسے ہیں کہ وہی ستر نام اللہ تعالی کے بھی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام جو ہیں محمد اور احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احمد نام جو ہے آپ کا آپ سے پہلے جب سے دنیا پیدا ہوئی کسی کا یہ نام نہیں تھا کس وجہ سے اس لیے کہ کسی کو شک کو شبہ نہ رہے کہ پچھلی الہامی کتابوں میں زبور میں طوریت میں انجیل میں جو احمد کا ذکر ہے وہ آپ ہی ہیں پیارے آکر صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا نام مبارک احمد قرآن پاک میں بھی مذکور ہے جو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبی سلاۃ اسلام کی بشارت تھی احمد نام سے تھی سنیے پارہ اٹھائیس مری بنی سونی رسول وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِلْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بن اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تذدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے بولے یہ کھلا جادو ہے تو میرا علیہ سلاحت سلام کا نام مبارک احمد قرآن میں مذکور ہے محمد بھی قرآن میں مذکور ہے ماں محمد محمد نام بھی مذکور ہے مفتی احمد یارخہ نائمی تفسیر نور الرفان میں جو ابھی پارا اٹھائیس سورہ صوف کی آیت نمبر چھ پڑھی گی اس کے تحت لکھتے ہیں معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور حضرت سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علی نبی جناہ علیہ نبی جنا و علیہ صلاۃ والسلام نے صرف آپ کی بھی اشارت دی یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام کے بعد سوائے حضور کے اور کوئی نبی نہ آیا یہ بھی معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پانچ سو ستر برس بعد ہوئی فائیو سیونٹی ایئرز آفٹر بعد میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس لیے قیامت میں لبا الحمد تعریف کا جھنڈا حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا عالم اروہ میں حضور احمد کے نام سے مشہور تھے عالم اجساد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معروف ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد سے امکان کی میم کی وجہ سے ممتاز ہوئے مفتی احمد یار خان نئی رحمتہ اللہ تعالی لکھتے ہیں خیال رہے ساری حمدے اللہ تعالی کے لیے ہیں اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ تعالی محمود کیونکہ رب تعالی عالم کا محمود ہے اور حضور رب کے محمد ہیں رب کی حمد زیادہ ہے سبحان اللہ رسول انی کا تو مجھ سنانے سونا نے آئے رسول انہیں کا تو مجھ سنانے آئے انہیں کے آنے کی خوشیاں رچان آئے یہ کس شن شاہ کی احمد احمد ہے مکی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا امام جلال الدین سیوتی شاف عی اللہ تعالی علیہ خصائص عیسول میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے مبارک نام محمود سے مشتق یعنی اس سے نکلا ہے اور عاشق رسول سارے صاحب عاشق رسول تھے اور ناد گوئے رسول حضرت سینا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ لنا یہ وہ نعت خاں ہیں جن کے لیے ممبر بچتا تھا کہاں مسجد نبوی میں کس کے حکم پر اللہ کے رسول کے حکم پر اور میرے آکا صلی اللہ علیہ والی وسلم ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے انہوں نے حضور کی نعت میں ایک شیر یوں کہا وہ شکل ہوں مینسمی ہی کئی یو جزول ارشی محمود ان وہادا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی اس نے یعنی اللہ تعالی نے آپ کے اجلال و اکرام کے لیے اپنے نام سے آپ کا نام مشتق کیا اپنا اپنے نام سے آپ کا نام نکالا رب عرش محمود ہے اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں آنکھوں کا تارا دل کا جال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلم شریف حدیث نمبر مسلم شریف حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے متعدد نام ہیں مختلف نام ہیں میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماہی ہوں میں اللہ تعالی میرے سبب سے کفر مٹاتا ہے میں حاشر ہوں میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا میں آپ کی بھی ہوں اور آپ وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے آپ کے علی صلاحت اسلام کے ذاتی اسمہ محمد اور احمد ہیں بڑی برکتیں اس نام کی یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں لڑکا پیدا ہو وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں فرمایا جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا قیامت کے دن صبح و شام اس پر برکت قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی ارشاد فرمایا قیامت کے دن دو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے حکم ہوگا انہیں یعنی جنت میں لے جاؤ عرض کریں گے یا اللہ ہم کس عمل کے سبب جنت کے قابل ہوئے حالانکہ ہم نے تو جنت کا کوئی کام کیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جنت میں جاؤ میں نے حلف کیا حلف کا مطلب ایک قسم میں نے حلف کیا ہے جس کا نام محمد یا احمد ہوگا دو زخم میں نہ جائے گا سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دسر خان بچھایا نہیں گیا کہ اس پر ایسا شخص تشریف لائے جس کا نام احمد یا محمد ہو تو ہر روز دو بار اس گھر کو تقدس بخشا جاتا ہے مقدس کیا جاتا ہے پاکیزہ کیا جاتا ہے پوچھے گا مالا لایا ہے کیا کیا میں ہوگا نام تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے نام کی برکتیں نصیب فرمائے آمین پیارے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے رخسار مبارک کا ہم نے تذکرہ سنا آپ کے مبارک کانوں کا تذکرہ سنا آپ کے مبارک گیسوں کا تذکرہ سنا آپ کے مبارک آئی برو ابرو ان کا تذکرہ سنا اس کے درمیان میں ابھرنے والی رگ مبارک کا تذکرہ سنا آپ کی بینی مبارک نا مبارک کا تذکرہ سنا آج میرے اکا علی سلاۃ وسلام کی رنگت مبارکہ کے بارے میں سنتے ہیں فرماتے ہیں جس سے تاریخ دل جگمگانے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام آقا کی رنگت پر بھی لاکھوں سلام سبحان اللہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ابدا زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رنگ کے لحاظ سے سب سے زیادہ روشن تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میں بارگاہ رسالت یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنگت کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ حسین اور جاذب نظر تھے اٹریکٹو تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی ہی سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اط کا رنگ نہایت ہی خوش تھا حضرت ہند بن عبی اعلیٰ رضی اللہ تعالی نے یوں بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اطہر سراپا روشنی اور حسن کا پیکر تھا اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جان میں جانے تجلہ کہوں تجھے حضرت امبت رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوساف بیان کیے اس میں یہ بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید ملیح اور جازب نظر تھا سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے محبوب کا عاشق صادق بنائے ٹیلیتھون سترہ دسمبر کو ہو رہا ہے جامعت المدینہ اور مدرسۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کے تحت چل رہے ہیں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے علم دین کی علم حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس کے جملہ اخراجات کے لیے مدنی احتیاط جمع کیے جا رہے ہیں اور آشیقان رسول آشیقان میلاد آشیقان مصطفی اس میں انشاءاللہ حصہ لیں گے اور ایک یونٹ دس ہزار روپے کا رکھا گیا ہے اور امیر علیہ سنت نے خوش نصیب رسول کو دعاؤں سے نوازا ہے جو ایک یونٹ دس یونٹ بارہ پچیس ایک سو بارہ جتنے دیں جتنا شاید ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا دعوت اسلامی کے تحت جو مدرسۃ المدینہ چل رہے ہیں جس میں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی تعلیم ہوتی ہے ان کی تعداد ملک و بیرون ملک ہے دو ہزار سات سو سولہ سیون ون سکس سیون سکسٹین اور اس میں جو تعلیم قرآن پاک کی حاصل کر رہے ہیں مدنی منع اور مدنی منیا ان کی تعداد ہے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار تین سو ون ٹو ایٹ نائن ٹو اور جو مدنی عملہ اسٹاف ہے ناظم صاحب قاری صاحب وغیرہ ان کی تعداد سات ہزار ایک سو ہے داود اسلامی کے مدرسط المدینہ سے جنہوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی جو ریکارڈ مل سکا اس کے مطابق تقریبا ستر ہزار مدنی منے اور مدنی منیوں نے دعوت اسلامی کے مدرسہ المدینہ سے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے ان مدنی منوں اور مدنی منیوں کی تعداد تقریباً دو لاکھ ہے دو لاکھ الحمد اور مدرسۃ المدینہ انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن جو پڑھایا جا رہا ہے چھیالیس ایٹی سکس کنٹریز سیاسی ممالک میں الحمد یہ قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے تو اللہ کرے کہ مدری چینل کے ناظرین ناظرات بھی اس میں حصہ لیں ٹیلیفون میں اور امیر سنت کی دعائیں حاصل کریں راہ خدا میں خرچ کرنے کی سعادت پائیں اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائیں جی ہاں ہلاکت سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی میں خرچ کریں زکاط دیں صدقات دیں اس جامعات و مداری سو مساجد اور دینی کاموں میں حصہ لیں دیکھیے سورہ بقرہ آئت نمبر ایک سو پچانوے ارشاد ہوتا ہے وہ ان کو سین <الْمحسنين> اور اللہ کی میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں صدر اللہ فاضل الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں راہ خدا میں انفاق کا ترک بھی سبب ہلاکت ہے یعنی کہ اللہ قرآن اگر خرچ نہ کریں تو یہ بھی سبب ہلاکت ہے اور اسراف بیجا کرنا یہ بھی سبب ہلاکت ہے اسی طرح اور چیز جو خطرہ اور ہلاک کا باعث ہو ان سب سے بعض رہنے کا حکم ہے تو اس سے بھی بعض رہنے کا حکم دیا گیا کہ کنجوسی کریں اللہ کے راہ میں خرچ نہ کریں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے عاشق رسول ہم پکے سچے بن جائیں آمین سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد